اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم امان لائے اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کی یہاں تمہیں پر حجت لائیں کیا تمہیں نہ ہو